الحمد لله نحمر ونستعلم ونستعلم ونستعلم بالله من شرورنا من خلافنا من شجرة عمالنا من يهد ومن يهدده خلافا دينا وأشهد لله إله إلا الله وأشهد أن محمد من حجره ورسوله يا أيها الذين آمنوا اقتقوا الله حتى تقاربه ولا تنوضم إذا آره اتقوا ربكم الذي خرطكم من نفس وعينه وصلق منها درجها وبست منهما لجانا كثيرا وحسارا واتقوا الله الذي تشاءلون به والفرحان إن الله كان عليكم رفيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا السبيلا يسمح لكم عامانكم وَلَا تَأْمَنُوا أَن يَخْسِصَكُمُ اللَّهُ, الله مِنْ فَضْلِهِ وَأَن يَظْلِمَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وَلَا يَذِلُّ اللَّهُ مَنْ يَعْلَمُ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْكَ الْكَرِيمُ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فعوذ بالله من الشيطان بكين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتع الله والرسول فاغلائكم عن الذين ألعن على الله عليهم من النبيين والسديقين والسهداء والصالحين وحسم أولئك رسيح محترم شاملين وضربع نزيم موضربع نساتيو ديرنا ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورت النسا کی بڑی مشہور آیت راوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمی نے اپنے ان کچھ نصیب مندوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء صدیقی شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں رکھیں گے اللہ حرب العالمی جنت میں آنے والوں کے بارے میں فرمایا اشحاب الجن جنن والے ہی اصل میں کامیاب ہیں فائد اور فلاح پانے والے والے ایمان والے ہی جن کو جنت مل جائے رب العمی نے منوایا سامان سیاح و ادخلا جنت مدفال جس میں انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا کفات کو کامیاب ہوا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دنیا کے ساتھ آفرت کی کامیابی نہیں فرمائے جنت میں تمام ایمان والے جائیں گے لیکن جنت میں مراتی بھی الگ سب سے اعلیٰ مرتبہ جنت کا جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلاط کا ہے اور انبیاء علیہ الصلاط میں بھی ہمارے آخری نبی خاتم ال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی لیے وسیلت میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی وسیلہ ہم کو ادا کر دے گی شاہجے خراب رسول اللہ سننا وسیلا وسیلہ کیا آتمشاس من دل تم سے پال جنہ جنگل کے سب سے آم عام پر درجہ ہے جس کا جس کا نام وسیلہ ہے اور صرف ایک ہی انسان کو ملے گا انا اور کبھی امید ہے کہ وہ مقام اللہ تعالیٰ ہمیں ہی ادا کرے گا اسی لیے اوقات سے دعا ایک وقت ہے ادان کے بعد علیہ ادان جو ہمیں صبح سکھلائی ہے اس میں ایک ہے مقام سارے دنیا کے مسلمان علام سننے کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو وہی وسیلہ نامی مقام کے لیے مرتے اللہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وسیلہ اور قدیم یاطرا کرنا اور مقام محمود یعنی سپاہ سے ابھرا نشید کرنا یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے انبیاء علیہ السلام السلام کے بعد سب سے اعلیٰ مقام مرتبہ جو ہوتا ہے شہاد رسول صلی اللہ سلم کا ہے صدیقین کا ہے سہدا کا ہے سوال ہی نکاح لیکن اللہ ارمراہنی ہے اپنے بہت سارے بندوں کے لیے کچھ شرائط مقرر کیے ہیں اگر اس معیار اس نظان پر اگر کوئی بندہ اتنا گھر کی وہ نبی نہیں ہے پیغمبر نہیں ہے سیٹ نہیں ہے شہید نہیں ہے سوال نہیں ہے لیکن اگر یہ میاد اس نے اپنایا تو اللہ تعالیٰ ہیں اپنے بد و کرم اس خام امتی کو بھی انہی کے ساتھ داخل کر دیں یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے تو آج کے خدے میں دیکھنا یہ ہے وہ کون سے خوش نصیب ہی ہیں جن کو قیامت کے کریم اللہ تعالی امبیا رہی مسکراسکرام خصوصاً آخری علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتی ہوگی دوست ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے محبت رسول اگر کسی انسان کے دل میں اپنے دل میں عوام اور اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت اور گانی کر ترکھا تو یہ محبت رسول ضرور اس کو قیامت کے لیے نبی کے ساتھ کرے گی اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنے اور اپنے نبی کی محبت سے بھر کے انس انسمانی کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہی مچھلی سے بہت سارے لوگ موجود ہیں ایک سب کا نا یا رسول اللہ مدسار یار بتائیے قیامت کب آئی بن بولیے قیامت کب آئے گی ایمان رکھتے ہیں قیامت سے کرایا جاتا ہے حساب کتاب کی یا کہانی جا کرائی جاتی ہے تو مدستہ قیامت آئے گی کب اللہ نے فرمایا رہا ارے دیا کی آمد کے لیے بڑی جلد بازی کر رہے ہو تو کیا آپ نے تیاری کر رکھی ہیں؟ آدمی کو کہیں جانا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنا ہے آپ کو اگر پاکستان جانا ہے ہندوستان جانا ہے بنگلہ دیش جانا ہے تو ایک مہینے سے آپ تیاری شروع کر دیتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی تیاری کرتے ہو کہیں انسان کو جانا ہے تو تیاری کرتا ہے اللہ سے بندے تو تو اپنے پیامت کے لیے جانے کے رکھی ہے سچائی سزال ہوئے تھے ماں عادت تو رہا ملکی و را سر و راسانی یا رکھ سر اللہ ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ نقلی نماز نہیں ہے فرد نماز پڑھ لیتے ہیں موقع ملا فرق نماز پڑھ لیتے ہیں سنن پڑھ لیتے ہیں لیکن نہ تحجد کا موقع ملا نہ نہماز کا موقع ملا نہ یہ ساری نمازیں جو ہیں اللہ نماز میرے پاس ہیں تو لیکن بڑی معمولی ملتا ہے ایسے ہی روزہ رمضان رکھ لیا کبھی موقع ملا تو نسلی رو رکھ لیے اور نہ نسلی رو دے کا بھی موقع ملا تو رہا نہ ہمارے نسلی خیر نکلی نماز ہے دن بھر محنت مزدوری کرتا ہوں, رہتا ہوں. کو سو گیا بس اتنا روز نماز تو بہت کم ہے لیکن اس دلّہ سور کی محبت کا ساری کی کی محبت اتا. بس یہ ہے ہے تو کچھ نہیں لیکن یہ دل اللہ کے رسول کی محبت اتنا بھر گیا ہے کہ اب کسی اور کی محبت کی گنجائش ہے آج اب میں سن لو اگر وہاں اتنے در نفیش ہو تیر ماسک بہت کھڑا نہیں ہے لیکن ایسے سل میں اللہ کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر ہے تو سن لے انسان وامن دنیا میں کس سے محبت کیا ہے جنت بھی اللہ تجھے اسی کے ساتھ دکتا. حضرت مالک کبھی اللہ تعالیٰ ہوتے بات نہیں نمبر ایک کہ اس مسجد میں موجود تھا جب میں نے سنا چلیاسوں میں ساتھ گا رہے ہیں کہ مارا مار آفتا یا اپراجیوں میں مارا مند آدمی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے تو کہتے ہیں نمبر ایک اللہ کی قسم اس حدیث کو سن لینے کے بعد بیوی ہیں بچے ہیں ماں باپ ہیں ابھی وکاری ہیں مالا عورت ترارت کاروبار سب کچھ ہے لیکن اللہ کے نبی ہیں یہ ابھی بکر عمر ان تینوں سے زیادہ کائنات میں کسی کی محبت ہمارے دل میں اور محبت اسی لیے کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں انہی تینوں کے ساتھ جنت چاہتا نمبر دو حرسن والی کہتے ہیں نبی دی جس وقت حقیقہ اہم مدینہ کو جتنی خوشی ہوئی اسلام کے بعد کبھی اہم مدینہ کو اتنی خوشی نقیب نہیں ہوئی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ کا حکم کا وحب من تھا وہ لینیوں پر ریپو نافی اس دوسرت سے کہیں اور کوشش سے کہیں اللہ کے رسول کی محبت کو ہر چیز کی محبت پر ہر چیز کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کرے لیکن محبت کہتے تو ہے ہمارے بڑے صحیح نے تو محبت کا بڑا عجیب سندالا ہے کسی نے لکھنا یا اللہ یا محمد ہمارے ہاں محبت کے بڑے عجیب طریقے ہیں وہ بھی ردو روبر کا مہینہ آ جائے بڑے بڑے دنوش نکال کر کے آیا محبت کا معنی کیا ہے محبت کا معنی میرے بھائیو کہا جاتا ہے اب محبت و کسی چیز کو آپ پسند کرتے ہیں آپ کا یہ دل آن کا نفس جس کی طرف مائل ہو جائے مائل ہونے کا نام محبت ہے نبی صلاح ہے, ہے محبت کی سب سے بڑی علامت سب سے بڑی نشان یہ ہے کہ محروم کی ہر ادا آپ کو اچھی لگتی لگے اس کہانی سے نہ سردی ہو کتنی بھی ہوا چل رہی ہو کتنی بھی برف رہی ہو لیکن وہ کمیز پہنچے تو بٹن دیکھ لی لوگوں نے کہا لال بندے سینے میں ہمارا چاہیے ٹھنڈی لگ جائے گی آپ نے بٹن کو بند کر لے کیا جواب دیا کہا جب میں آخری نبی کا اللہ کے پسند کو دیکھ لینے کے بعد بطن بند کرنے کا بجلی نہیں چاہتا یہ ہے کہ مالک روا ہوں کہاں ہوں میں سی ایم خال کروائے نبی میرے ساتھ کدو بڑے شوق سے کھا رہے ہیں کدو کے ٹکڑے پیالے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لوگ سنوا رہے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ سلسلہ کتنی جگہیں ہیں سب سے زیادہ دلچسپی اور شوق کدو کھانے کا ہے جب اللہ کی کس ہم نے جب نبی کو دیکھ لیا تو آج تک ہمارے نزی کدو سے زیادہ کوئی محدود ضلع کائنات میں رہی وہ okay, کیسی محبت ہے محبت تو نبی کی وہاں کتا یہ سارا نبی کی سنت اچھی لگے نبی کے آپ نہ اچھی لگے بس محبت حلوہ کھانا ہو کیسا کھانا ہو نبی کی محبت میرے بھائی لوگ نبی کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے یہ محبت ہوا کرتی ہے اور اگر محبت ہے تو حضرت سوآن مولا رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی آسمان کے پاس آیا میں نے کہا یار سننا انتہا کل کل یا رسول اللہ تین چیزیں محبوب ہیں اس جان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں احمد ماں باپ بچوں سے زیادہ محدود کوئی نہیں انسان کو اللہ اولاد دے دے تو اولاد کی محبت میں سب کو بھول جاتا ہے یا رسول اللہ اللہ کی پرشن کے کہتا ہوں آپ کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں نمبر دو میں اپنے پورے اپنے پورے گھر والوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں نمبر تیس اللہ کے قسم کتنے بیٹیاں پوتے پوتیاں ہیں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ دونوں میں کیا رہتے ہو یا رسول اللہ جب کائنات بھی بیوی بچی بھی مال ہے دولت ہے ماں باپ ہے جب آپ کی وہ آجاد آتی ہے آپ آل کو جب یاد کرتا ہوں تو میں کی محبت روتی ہے اے سکون دیتی ہے نہ ماں باپ کی محبت نہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی محبت آپ کی بے خراب ہوا کہ جب تک آ کر کے آپ کا دیدار نہ کر لوں اپنے آنکھوں سے آپ کو نہ دیکھ ہمیں دل کو ہمارے دل کو سکون نہیں ہوتا آپ کے ساتھ بہت اچھی چیز ہے کہاں نہیں اچھی چیز نہیں مسئلہ یہ ہے کہ آج میں اپنے گھر میں ہوں آپ کی آگائی جب تک آپ کو نہیں دیکھ لیتا سکون تو نہیں ملتا ساری چیزیں کر کے میں آپ کے پاس کیا تھا۔ جب آپ کے پاس آ جاتا ہوں آپ کا دیدار ہو جاتا ہے تب سکون ملتا ہے لیکن میں سوچتا ہوں مرنا کا کو بھی مرنا ہے اور مجھے بھی مرنا ہے مرنے کے بعد آپ اپنی جڑت ہو کے ہمیں کہیں چھوٹی کرنے صحیح سہ دے دیا اور اپنی جنت پہ رہ کر کے, کے دن آپ کو یاد کیا تو کو نہیں ہوگا آب، آب، درجے کی جنت میں اور درجے کی جنت میں دنیا میں تو گھر بار چھوڑا آگے آپ کا دیوار کر لیا لیکن رسول اللہ کہ کے بچے ہی جب یہ آپ کی یاد آئے گی تب سے کیسے سکون ہوگا ہمیں تو جنت سے نکلنے دے گا کوئی نہ جنت تک پہنچنے دے گا نبی رہے سراف شام کے ساتھ اچھا مکان دیکھو رسول کی چاہیے اور حکمر رسول کی, کی, کی, کی, کی اتاان. اتاان مقام و مرتبہ دیکھو ابھی جا کر اسکول نے جواب نہیں دیا آپ کا سر مبارک جھکا اتنے سانی سے پسیینہ پوستے اٹھا گڑھ اٹھایا اللہ نے میرے سوال کا نہیں دیا ہم سے میرے ہمارے دب نے سوال کا جواب دے دیا وہ کیا ہے وہ اللہ رسول مائینہ باہر میرنگی جینا بہت جینا وہ شہدا بشہینا وہ سونا کر میرے جماعت کیا ہے اگر تم نے اللہ اس کے رسول سے محبت کیا اور محبت کے ساتھ وہ چڑھ اور رسول جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا محبت کی علامت محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہمیں نبی کے سنت سے نبی کے فرمان سے نبی کی رائمِ شریف سے محبت ہو اللہ نے فرمایا جس نے بھی اللہ اس کے رسول کی اعتعاد کیا بھی کیا اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ سہدرا کے ساتھ سالحین کے ساتھ صالحین کے ساتھ، ہر سونا اداری کا اللہ نے فرمانا اس سے بہتر ہے صحبت کائنات میں کائناتی اور کی نہیں ہو سکتی نبی کی محبت کا مقام میرے بھائی اسی طرح سے نبی کی محبت ہے جنت کچھ اگر بڑھانا ہے نہ جو ہے سر وہ حق کے اللہ اللہ کے نتیجے رکھا چاہیے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے اللہ اس کے رسول جو ہمیں حکم دیں اس کی کے ایک فرما بردالی کر ڈالے اللہ امام بن حمد امام عبیما امام کے بان اور بہت سارے محدود نے عطل کیا نبی بیٹے ایک شخص اللہ رسول اللہ وہ سندانہ رسوم تو ذرا بتائیے اگر میں تو ٹھیک اقرار کرتا ہوں اور آپ ہیلتھ کو مانتا ہوں اور پچھلا نماز کی پابندی کرتا ہوں دیتا ہوں اور رمضان کو روزے رکھتا ہوں اور رمضان میں قرآن کرتا ہوں رات ہر سوتا نہیں رمضان کی راتوں میں وہ ہوں میں رمضان کی راتوں میں قرآم کرتا ہوں ہمیں متانا تو بتائیں جی کہ میرا شمار قیامت کے دن کرا کن لوگوں میں کرے گا اللہ تعالیٰ سے دو بات کرو ہمارے اندر یہ فکر کر ہمیں تو بجلی کام واہ ہمیں دنیا کی فکر ہے وہاں کہاں بھی آتی ہے وہ اچھے تو بتا سمالی تو رمضان والی احمد تو ہمارا حسل کیا مت کے ساتھ اللہ اگر یہی احمد یہی لے جیاں کرتے وفات ہوئی یعنی اس پر پورے پابندی سے مردوں تک عمل کیا تو جب تو المان نبی جینا اگر پابندی پابندی کرتا رہا زندگی اللہ تعالیٰ تجھے نبیوں کے ساتھ، کے ساتھ، کے ساتھ چلا جا رہا تھا نظر میں بلایا دو دوبارہ بولا کر کے سن تھا تم نے کیا سوال کیا اس نے کہا سور رب کو مساحل کرمایا ایسا انسان جو ہے آپ کے میں سی کے ساتھ سہدا کے ساتھ رکھے گا آج فرمایا ناج مارم یا اس کا والدے ایسا انسان اپنے کی برکت سے گا نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ سہدا کے ساتھ صالحین کے ساتھ اپنی دونوں انگلوں کی طرح کرنا چاہیے دونوں انگلیاں بھی ہیں ایسے ہی نبیوں کے ساتھ ہوگا لیکن شرط شرد مہارن یا اس کا والدے کی مار کرنے کے ساتھ اپنے ماں باپ کی ناپرمانی نہ نا کیا بہت آمانتی لیکن اس نے اگر اپنے ماں باپ کو بھیج دیا اگر ماں باپ کی نقصاد رہا ہے تو کوئی امن اس نے کوئی امن ابھی کے سوتر اللہ تعالیٰ سے دوہ کرو ہمیں ماں باپ کا سما پردار بنائے کسی طرح سے یار سورا یار سور بہت ہمت کرتے بڑی طویل ہے جس سے اللہ سے ربیا کچھ چاہے مکان نہیں مکان بنا کے جس نے صحیح کاروبار کرا کیا اللہ کچھ اور بنا رسول پھر آپ نے کئی بار سوار کیا تو سونے کرو میں سوچ لوں مانگنا ہے اب آپ سے مانگ رہا ہے کوئی چھوٹی چیز نہ مانگ سوچ سوچ کر کے بتائیں اب وہ سوچ کے بیٹھے اللہ سکھ سوال کرے تب بیٹا ایک عرصہ بھائی تم نے سوچ لیا اللہ تم میں تو سوچ کر کے بیٹھا ہوں کیا کر کیا کہ ہم نے خود بہت خوش کیا ہم نے کسی طرح سے سوچا ہمیں کیا مانگنا سن لے رہا جنڈا بس ہماری سے ایک ہی خواہش ہے جسے دنیا میں مجھے آپ کی خدمت نسی جنت بھی ہم جانے لگے تو اپنے ساتھ جنت ملے چلے جنت میں بھی آخری بھی خدمت کربی اٹو یا ربیعتو، یا اٹو جنت میں جنت میں جانا ہے جنگت سے میں اپنی جنت میں لیکن میں تجھے ایک امر بتا دوں گا اگر وہی تک کر لے گا تو کبھی امید ہے کہ میرے ساتھ جنت میں چلے گا ہوئے آج آج ہونا نماز نماز نقلی نماز کی برکت اللہ تجھے میرے ساتھ اللہ ہم سب کو لہٰذا الحمد للہ میرے نیشر نصیب کرنے والے امان ایک عمل ہے آم افراد امیشہ کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ رامل کی سر جن میں ہمارے ساتھ اللہ جنت میں کس کو رکھے گا اپنی رحمتوں کے قریب کس کو رکھے گا سہ میں نے گھر بنا یاد کرنا آمریشا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اخلاق افراد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو میرے قریب رکھیں اسی طرح سے جگت میں لے جانے والے آمان، نبی کی صحبت نبی کی صحبت اور رفاقت اسباب میں سے ایک سبب ہے من کا اس کا اللہ نے کسی کو دو بی دیا کسی کو تین دیکھی دیا بیٹی کو دیکھ کر کے غصہ نہیں کرتا ممکن ہے آپ کو بڑی مصیبت ہے شادیوں کے لیے کتنے دن دن نہیں لیکن لڑکیوں کو دے کر کے محبت کرتا ہے کبھی ایسی بات نہیں کرتا کہ لنکی مجھے چون لڑکی منایا باپ اپنا رہتے ہیں اگر مر آل جس کو رنگ دو بیٹیاں تھی اگر اس میں دونوں بیٹھیوں تھی پروش تھی کھلایا پلایا ان کے سہی تعلیم کر اب ان کی پرورشیاں اللہ کے رسول کی رضا کے لیے تو دو بیٹوں کی پرورش کرنے والا قیامت کی آمد بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے جنگ میں لے جانے والے آمد جسے آخری نبی کے رفاقت نصیب ہوگی ان میں سے تھے میرے بھائی اور یتیم کی پرورش ابھی خراب تھا کہیں باہر گئے تھے کمر مشا گھر میں تھی کہ آئی اور فکیل بھاگ رہے اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی ماں بھی ہاتھ اور تین کے گئی ایک بیٹی کو پہلے بیٹی کو دوسری اور تیسری ماں کو دیا ماں نے بیج نکال کر کے بچیوں کو دیا بچیاں بھوکی گی سورا کھا اب دونوں کھا جانے کے بعد ماں بیچاری ابھی کھجور کا گٹھلی نکال کھجور کی نکال رہی ہے وہ تکلی رہ حضرت کہتی میری دیکھی دونوں بچیاں دونوں طرف سے لبن پڑی بچے تھے حضرت اللہ میں محبت ہوتی ہوا حضرت آشہ کہتی روتے رسول اللہ میں نے دیکھا وہ بھوکی ماں جو بچیوں سے زیادہ بھوکی اپنے منہ تک لے کے گئی تھی بچیاں دونوں طرح سرکھی دو چکے کر کے دونوں کھلا دیا اور کسی دی. طرح سے ماں کی آئے آئے آئے آئے نبی کی پال اس اس ہے اللہ سبحانہ آنا و کاف کہا گئی میں اور یتیم کی کے پالک کرنے والے ہم دونوں جنت میں ساتھ دیں گے یتیموں کا کیا بڑھانا یتیموں کی کفانت ان کی نیانی ان کی تعلیم کا آلو کرنے اور اپنے سب اور محبت کا ہاتھ ان کے سر پر رکھنا ہم سرداری کی بات رکھنا یہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے اگر مجھے اٹھا لیا ہوتا اور یقین کے پر رکھا ہوتا تو شاید میرے بچے آج انچوں کے باپ کے سامنے اللہ حمد یہ سوچا اور اس طرح سے اپنی معاملات کو درست رکھو یہ چند خباب ہیں جن کے اطرے سے انسان میرے بھائی جنت میں نبی کے پاس نبی کو صحبت آتا ہے اللہ تعالیٰ سے چنوبی میں دیکھے ہم سب کو معاہد ملتب سننے بنائے ہم جس میں ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئی سدانا شیخ خلیفہ ان کے آمادن سات اللہ ہر ہر ان کو ہر آفت ہر سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صحت واپس فرما ان تمام حالات کو اللہ اپنے اچھے کام میں استعمال فرما ہر ایسے کام سیکھ دے ہر ایسے ایسا کام دے جس نے آپ کی بھنا ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے مضبوطی سام لے جس میں آپ کا آپ کی ناراضگی اور, ملت کا حسانہ اور وطن کا ہے. ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان, کو روک لے، ان کے ہاتھ کو پکڑ لے آئی جو اشتہادی فوجی یہ ہاتھ میں مشروع ہیں حق مظلوم کی مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دوسرا فرما انہیں اگر ادبا کا فرما صرف دشمنوں کو فرما اور وہ صحیح ہو رہے ہیں ان کو شہادت مسلم میں مسلمان جہاں بھی مسلم ہے اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ و مسلم و کوئی علما فَإِنْ هَلَكَ عَلَيْهِ فَشَاءَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَا تذكرون الَّذِينَ آمَنُوا تَذَكَّرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا